إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَظْهِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ ببينة من رَبِّكُمْ فأرسل معي قال إن ونزع يده فإذا هي بيضاء اس قَالُوا خا وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ان حَاشِرِينَ یا بِكُلِّ سَاحِرٍ نال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 فلما القوا سحروا الناس سحروا الناس بسحر ثم پھر باَنا بھیجا ہم نے ممبا دم ان کے بعد یعنی ان ربی رسولوں کے بعد موسا موسا علیہ السلام کو بھی آیاتنا ہماری ایتوں کے ساتھ الا فر و فراون اور اس کے سرداروں یعنی اس کی قوم کی طرف فوالام بہا پس انہوں نے ان سے ظلم کیا یعنی ان عیتوں کا انکار کیا ان کو جھٹلایا فن در پس دیکھو کئی فقان عاقبہ کیسے تھا انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا وقال کالا اور کہا منصا علیہ السلام نے یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین بے شک میں رسول ہوں بھیجا ہوا ہوں میں رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے حقیق حق یہ ہے الا اللہ, اللہ کہ میں نہیں کہوں اللہ پر اللہ الحق مگر سچی بات کہ میں اس بات کا حقدار ہوں یا مجھے یہی چاہیے حقیقن کے معنی مجھے یہی چاہیے میرا یہی حق بنتا ہے کہ میں اللہ کے اوپر اللہ کے متعلق کو ایسی بات نہ کہوں مگر جو سچی ہو قدیت یقیناً میں آیا ہوں تمہارے پاس بین کھلی دریل لے کر میرے ربی کو رب کی طرف سے فارسل بنی اسرائیل فعرسل میں فرصلے میرے ساتھ, ساتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو قالا کہا فرآل نے انکن تی تبھی آیا انکن آیا تین لایا ہے کوئی نشانی فی بیہ تو لا اس کو میرے پاس ان انکن تمین سعادقین اگر ہے تو سچوں میں سے فلقاس پس ڈالا یا پھینکا القا بنے پھینکا ڈالا آسا ہو اس نے اپنا ڈنڈا اپنی لاٹھی فعضیا پس جب وہ اچانک ہو گئی صوبان مبین ایک کھلا طور پر یعنی بہت بڑا سانپ صوبان سانپ مبین یعنی بہت کھلے واضح انداز سے یا بہت بڑا نظر آدہ اور نذر آ نکالا اس نے ادا ہُو اپنے ہاتھ یعنی بغل سے اپنا ہاتھ نکالا فضا ہی بےغا بس وہ جب چمکتا تھا سفید تھا لین دیکھنے والوں کے لیے قال اللم اومین قومی فراؤن کہا سرداروں نے فراون کی قوم میں سے ان نہ یہ جادوگر ہے علیم بہت ماہر بہت جاننے والا یوریدو چاہتا ہے ان من کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے یا تمہاری سلطنت سے تم کو یعنی کہ تمہاری سلطنت ختم کر دے فما فما پس تم کیا حکم دیتے ہو کیا تمہارا فیصلہ ہے قارو کہا اس کے ان کے سرداروں نے اس کے ساتھیوں نے وزیر و مشیروں نے ارجی و اخواہ ہو لیٹ کرو اس کو و اور اس کے بھائی کو ارجی و یعنی مہلت دو اس کو اور اس کے بھائی کو وہ ارسل المدائن مدا حاشرین اور بھیجو شہروں کی طرف مدائن جمع مدینہ کی حاشرین جمع کرتے ہوئے یعنی بھیجو یعنی کہ اپنے کلاسوں کو بھیجو شہروں کی طرف تاکہ وہ جمع کریں کن کو جادوگروں کو یا کا جو آئیں لائیں تمہارے پاس بكل ساحر علیم لائیں تمہارے پاس بكل ہر ساحر جادو جادوگر علیم جو بڑا ماہر جادوگر ہو اس کو لے کر آئیں وجاء السحره فرعون اور آئے جادوگر فرعون کے پاس قالوا کہا انہوں نے انا ان لنا الاجر کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ ہوگا اجرت ہوگی انکنف الغالبین اگر ہم ہیں غالب آنے والے اگر ہمارا غلبہ ہوگا تو قال عام کہا پھر اور ان نہ کمل المقربین اور ایسا ہوا تو تم تم ہو گے لمن المقربین میرے مقرر بندوں میں سے میرے یعنی بہت قرابت والوں میں سے قالو یاموسا کہا انہوں نے کہ اموسا اما ان تلقیا یا تو تو ڈال اپنا جادو یعنی کہ جو ڈالنا چاہتا ہے وہ اما ان نہ یا پھر ہم ہوں نہملقین ڈالنے والے یعنی پہلے تو ڈالیا پہلے ہم ڈالے کال القو تمایا کہ تم ڈالو تم پھینکو فلم جب انہوں نے ڈالا پھینکا اپنی رسیاں تو انہوں نے جادو کر دیا آئین جمع آئین کی آنکھیں الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا وہ اس اور ان پر ایک دہشت تاریخ کر دی اس کے سے یعنی کہ ارہاب سے ان کے اوپر دہشت تاری کر دی وہ جا او بویم اور لائے وہ بہت بڑا جادو یعنی بہت بڑا جادو لے کر آئے سے ایک سولہ تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے من پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد یعنی ان رسول و نبیوں کے بعد موسا علیہ السلام کو بھی آیاتینہ ہمارے اپنے آئتوں کے ساتھ الا فرایہ فراؤن اور اس کے سرداروں کی طرف یہاں سے موسا علیہ السلام اور فراون کا واقعہ شروع ہوتا ہے اور جو بہت تفصیل سے اس صورت میں چلے گا صورت کے تقریباً یعنی کہ آخر سے تو کچھ پہلے تک اور جو بہت عبرتناک اور بہت سبق آموز واقعات ہیں اور موسٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ دہرایا جانے والا ہے سب سے زیادہ دہرایا جانے والا موسا علیہ السلام کا واقعہ اور ہم اس کے بارے میں پہلے ذکر کرتے چلے آئے ہیں اس کی دو بڑی وجہ ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر خصوصی طور پر جو انعامات کیے بنی عیسائی کو خصوصی طور پر جو ان کو نعمتوں سے نوازا اور ان نعمتوں کے مقابلے میں بنی عیسائیل کا کیا موقف رہا کیا ان کا رویہ رہا اور دوسرا زمانے کے اعتبار سے چونکہ بنی عیسائیل مسلمانوں سے سب سے قریب ترین قوم ہے یعنی بلکہ انہی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اللہ مسلمانوں کو دین کی ذمہ داری دیتا ہے اور ان سے چھین کر تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ بنی عصل کے واقعات کو علیہ اسلام کے واقعات کو کثرت سے قرآن میں ذکر کیا کہ تاکہ ان سے عبرت اور سبق حاصل کریں اس امت کے لوگ اس امت کے لوگ جو ہے تاکہ ان سے عبرت اور سبق حاصل کریں تو ماتا اللہ تعالیٰ سمہ باس پھر بھیجا ان کے بعد ان ربی اصولوں کے بعد ہم نے علیہ اسلام کو بھیجا بھی آیا تین ارا اپنی آئتوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کا جو انداز تھا وہ جس طرح قرآن کریم کی دوسری واقعات میں اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ کس طرح فرعون نے اور فرعون کون ہے پہلی سب سے بات کہ فرعون ہر اس وقت یعنی کہ جو مصر کا حکمران ہوتا تھا اس کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا جس طرح کہ شام کے بادشاہ کو ہرکل کا نام دیا اس کا لقب تھا اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کا نام دیا جاتا تھا حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کا نام دیا جاتا تھا اور مصر کے اس طرح مختلف ناموں یعنی کہ مختلف یعنی بادشاہوں کے مختلف لقب تھے تو انہی القاب میں سے فرعون کا جب ان کے جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا تو جو موس علیہ السلام کے زمانے کے فراؤن تھا کیا وہ ایک ہی تھا یا کوئی ایک سے زیادہ تھے اس میں بھی لوگوں کے مختلف رائے ہیں بات کہتے ہیں کہ جس بادشاہ نے اپنی اپنے خواب دیکھا تھا اس کو نجوم نے بتایا تھا کہ کو بنی ساحل کے یہاں بچہ پیدا ہوگا جس سے تیری سلطنت تباہ ہوگی اور تیری حکومت کو تباہ کرے گا وہ فرعون دوسرا تھا اور جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے دعوت لے کر وہ اور تھا اور بعض کہتے کہ نہیں ایک ہی فرعون تھا اور ظاہر قرآن کا یہی معلوم ہوتا ہے قرآن کا ظاہری یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی فرعون تھا الگ الگ نہیں تھے کیونکہ اسی فرعون کے ان کے قرآن کے سیاق و سباق یعنی ظاہر معلوم یعنی کہ بلکہ کی بعد کیا کہتے ہیں کہ جب موسیٰ السلام دعوت دینے گئے تو پہلا فرعون نہیں دوسرا تھا لیکن قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے یعنی موسیٰ اسلام پر کیا تعین بازی کی کہ تو وہی شخص ہے کہ جو ہمارا آدمی مار کے بھاگا ہے اور تو, تو ہماری اپنے ہمارے پاس تورے تو پرورش پائی ہے اس کا معنی کہ وہی فرآن تھا جو پہلے والا تھا اور اس کا نام مصعف بتایا جاتا ہے مصحف نام اس کا ذکر کیا جاتا ہے جو عربی میں اس کے نام سے تو مطالعہ اللہ تعالیٰ سمباسن امباد موسا ان کے بعد بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیت نہ ہماری ایتوں کے ساتھ اور وہ آئے ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات تھی موسا علیہ السلام کو اور ظاہری ہی آئے خصوصاً جو معجزات تھے کیونکہ جو ظاہراً جو ہے وہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجزات دیے کہ جو ان کے فرعون اور اس کی قوم کو اس بات کے دلیل ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی ہی علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور اس لیے نبی اکملہ السلام نمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہر رسول کو جو اس کو بھیجا اس کو اس طرح کے معجزات دیے کہ جس طرح کے معجزات کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو معزہ دیا ہے وہ کیا ہے وہ قرآن ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں میرے سب سے زیادہ پیروکار ہوں گے کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبیوں کے معذات وہ ہوتے تھے جو ان کی زندگیوں کے ساتھ ختم ہو جاتے مسئلہ السلام کو اللّہ نے آسا دیا ڈنڈا دیا وہ لاٹھی دی یا دہا تھا ان کی نشانی جس طرح آجر آئے آئے گا ان کا تو ان کی نشانی ان کے موجدات ان کی زندگی کے اس حد تک ہوتے تھے کہ جیسے ہی وہ فوت ہوتے تو ان کے موجدات بھی ختم ہو جاتے اگرچہ بعض اوقات وہ یعنی آثار قدیمہ کے طور پر باقی ہوتا ہے لیکن اس موض کا اثر باقی نہ ہوتا یعنی آثار ڈنڈا تو باقی رہتا لیکن اس ڈنڈے کا سانپ بنا ایسی چیزیں ختم ہو جاتی جبکہ قرآن کا معوضہ ہونا ایسا معاوضہ تھا کہ جو قیامت تک کے لیے جاری ساری ہے کہ جس کا چیلنج بھی باقی ہے تو اس طرح کا کوئی قرآن لا سکتا ہے تو لائے اور اس سے رشت و ہدایت کا جو انداز ہے وہ بھی جاری ساری ہے جس طرح کے صحابہ اکرام نے اس کو سیکھ کر اسے ہدایت حاصل کی قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ قرآن رشت و حدیت کا ذریعہ ہے تو بات کر رہے تھے کہ تو یہاں پر آیات سے ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری آیات یعنی معجزاد تھے تو ان کو موجودات دے کر بھیجا علا فر اون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف اور معجزات کیا ہوتے تھے کہ جو نبیوں کے صداقت کی دریل ہوتے تھے اور موجزات کا لفی معنی ہی یہ ہے معجزہ یعنی کہ جس کے جس چیز کو لوگ کرنے سے عاجز ہوں لوگ جس چیز کو نہ کر سکتے ہوں تو اس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے لوگ نبی رسولوں کو ایسے ہی معذات دیتا رہا کہ جو اس زمانے کا تقاضا تھا کہ جو اس زمانے میں سمجھا جاتا کہ یہ چیز بہت عروج پر پہنچی ہے اور بہت لوگ اس کو اپنے آپ کو سمجھتے کہ اس میں بہت ترقی کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ امبیا رسولوں کو اسی طرح کا موجودہ دیتا کہ جس سے کیا ہوتا کہ اس سے اس جو ترقی ان کی جو یعنی جس چیز کو سمجھتے کہ ہمارے پاس یہ بہت قوت طاقت کی چیز ہے اس کا مقابلہ ہوتا اس کے لیے چیلنج ہوتی تو موسیٰ اسلام کے زمانے میں کس چیز کا عروج تھا جادو کا عروج تھا تو اس اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزات بھی وہ دیے کہ جو اس جادو کا توڑ کرنے والے یا اس اس کی یعنی کہ حقیقت کو ختم کرنے والے تھے تو مزہ مایا کہ ان کو موجودات دے جا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اور اس سے معلوم کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بنیادی طور پر ان کی اصل دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے اگرچہ بنی ساحل کے نبی ہیں لیکن ان کی دعوت شروع ہوتی ہے فرعون اس کے سرداروں کی طرف لیکن کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ فرعون تو چونکہ بنی میں سے نہیں تھا وہ تو قبطی ہے دوسرا خاندان تھا اس کا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نبی علیہ السلام سے پہلے اگرچہ السلام کی نبوت بنی سعیل کے تھی لیے تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرعون کو بھی ان کی دعوے سے مخاطب کیا گیا فند درقی فقان عاقبۃ المفصین پس دیکھو کہ یہاں پر فضا لگوں تو انہوں نے ان آیتوں کے ساتھ ظلم کیا اور ظلم کیا کیا کہ ان کو جادو قرار دیا کہ وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے موجودات تھے اللہ کی طرف سے نشانیاں دی ہوئی تھی ان کھلی نشانیوں کو ان ظاہری نشانیوں کو جادو قرار دیا اور یہ تھا ظلم تو اس کی مراد ہمیں ظلم کا ایک اور معنی میں معلوم ہوا کیا ہے ہم بعض کا ظلم کو صرف زیادت، اگر زیادتی کا معنی وہ ظلم کے معنی میں عام آتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ زیادتی کیا ہوتی ہے کہ اس کو جو اس کا حق ہے اس کو نہ دیا جانا یعنی ایک سچ ایک حق چیز ہے ایک سچی بات ہے اس کا حق کیا ہے اس بات کو تسلیم کیا جائے اس کو قبول کیا جائے تو جب اس بات کو قبول نہیں کیا جاتا اس کو ٹھکرایا جاتا ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے یا با, بعض اوقات بلکہ اس کی غلط تفسیریں کی جاتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں ہے یہ کیا ہے جھوٹ ہے یہ جادو ہے یہ شعر ہیں جس طرح کہ آپ صلاحیت بلائے ہوئے آپ اس قرآن کے بارے میں کافروں نے کیا بولا کہ یہ شعر ہے شعر و شاعری ہے تو کہنے کا مقصد کہ اس چیز کو ایسا نام دیا جانا کہ جو اس کی حقیقت کو سراسر سر پلٹ دے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ظلم کا معنی کہ کسی چیز کا اس کی حقیقت کا انکار کر دینا جو اس کا حق ہونا چاہیے اس کو نہ دیا جانا چاہے وہ حق جو ہے وہ ظاہی کسی شکل میں ہو یا بعض اوقات مانوی انداز سے ہو تو یہاں پر بھی فغل بہا ان لوگوں نے بنی فرعون اس کے سرداروں نے ان آیتوں کے ساتھ ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا اور ظلم کا انداز کیا تھا کہ ان کو جادو قرار دیا جبکہ وہ کھلے طور پر معلوم ظاہر ہو رہا تھا پتہ چل رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی سیرت بھی ان کے سامنے تھی کہ جھوٹا آدمی نہیں ہے کوئی جادو کرنے والے اس طرح کے آدمی نہیں ہے اور پھر بھی اس کے باوجود ان کی لائی ہوئی نشانیوں کو جو ہے جادو قرار دیا تو یہ ظلم تھا فنکی فقان آ کے بت اللہ ماتا کے پس دیکھو پھر کیا انجام ہوا ان فساد کرنے والوں کا اللہ نے پہلے تو ان کے اس کردار کو ظلم قرار دیا کہ جو ان کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹانا انکار کرنا ان کو غلط تفسیریں دینا غلط معنی دینا اس کو ظلم کا نام دیا اور پھر ان کو بذات خود جو ہے ان کو مفت فساد کرنے والے قرار دیا کہ یہ فساد ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل فساد وہ دین کا فساد ہے عقیدے کا فساد ہے دین اور عقیدہ کا بگاڑ سب سے بڑا فساد یہ ہے وقال عموسا یا فرعون انی رسول من رب العالمین اب موسیٰ علیہ السلام جب پہنچتے ہیں فرعون کے پاس اس کی تفصیلات ہم دوسری جگہوں پر کافی پڑھتے ہیں تو یہاں پر لیکن اللہ نے مختصر انداز سے بیان کیا ہے وقال عموسا کہا نے موسیٰ یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین کہ میں رسول بھیجا ہوا ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے اور سور شعراء میں خصوصی طور پر اس کی کافی تفصیل آتی ہے کہ موسیر السلام جب فرعون کے پاس پہنچتے ہیں تو فرعون کو جا کر دعوت دیتے ہیں کہ میں رب کی طرف سے آیا ہوں تو پھر نے کہا کہ تو نبی بن کے آ گئے تو, تو وہی آدمی ہے جو ہماری گودوں میں پلا ہوا ہے اور پھر ہمارے آدمی کو با... مار کے بھاگا ہوا ہے تو, تو اب, اب رسول بننے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آ گئے تو کہنے کا وقت تو مساسلام نے بتایا کہ واقعی ہی میں جھوٹ نہیں کہتا واقعی میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تو وہاں پر کافی تفصیلات آتی ہیں پڑیں گے ان تو یہاں پر ان رسول مربِ عالمین کہ میں رسول ہوں بھیجا ہُوا ہوں جہانوں کی کی طرف اور یہاں پر ہمیں نبیوں کے رسولوں کے اصل منصب کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہ ان کے اصل منصب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہوتے ہیں وہ کوئی اللہ کے یعنی اللہ کے اختیارات لے کر نہیں آتے اللہ کی طرف سے اپنی اللہ کے صلاحیتیں لے کر نہیں آتے کوئی ایسی ہستیاں نہیں ہوتی کہ جن کو صرف چومنا چاٹنا کہ جن سے صرف عشق محبت کے کنارے لگانے سے جو ہے وہ ان کا لایا ہوا مقصد پورا ہو جاتا ہے بلکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور رسول ہونے کا معنی کہ اللہ نے ان کو کسی خاص پیغام دے کر بھیجا ہے اور جو پیغام لے کر آتا ہے اس کے ساتھ کیا تقاضا ہونا چاہیے اس کے, اس کے پیغام سنا جائے اور اس کے پیغام کو مانا جائے یعنی فرض کرو میں آپ کے پاس کسی آدمی کو بھیجتا ہوں اور جو میرا بھیجا ہوا اس کو عربی میں کیا کہیں گے عربی میں اس کو کہیں گے رسول بھیجا ہوا عربی میں کسی بھی شخص بھیجے ہوئے کو رسول کا نام دیا جاتا ہے تو میں کسی آدمی کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں کہ جو عربی میں جس کو رسول کہا جاتا ہے اب وہ آدمی میری طرف سے کوئی خاص پیغام لے کے جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو یا یہ چیز نہ کرو اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اگر واقعی میری بات اگر ماننا چاہتے ہو تو اس اس آدمی کے لائے ہوئی بات پر چلو اس کی بات سنو اس کا پیغام سنو اور اس کے مطابق عمل کرو لیکن آپ کیا کرو کہ اس آدمی کو چومنا چاٹنا تو شروع کر دو اس کو بہت اس کی عزت خاطر مدارت کرو اور اسے بڑے محبت کے نعرے لگاؤ دعوے کرو لیکن اس کی بات سننے کے لیے اس کا پیغام سننے کے لیے تیار نہ ہو ہاں یہ کیا ہوگا یہ حقیقت میں اس بھیجے ہوئے آدمی کی توہین ہے اس سے پہلے کے بھیجنے والے کی توہین تو ہے جو ہے اس بھیجے ہوئے آدمی کی توہین ہے بھائی میں تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں ایک خاص تم کو پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم یہ کرو وہ بات تم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کام سننے کے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ویسے تم مجھے بڑے چوم چاٹ رہے ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ ایسا کرنے والا یا تو بے وقوف ہے عقل کا یا عقل سے پیدل ہے یا پھر واقع ہی یعنی ایسا کوئی اناد رکھنے والا کوئی ایسا بدبخت ہے کہ جو نہیں چاہتا اس کی بات ماننا بلکہ اس کی بات کا مزاق اڑانا چاہتا ہے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اصول کا معنی معلوم ہو اور اصول کا منصب جو ہے اس کا پتہ ہو اور اس منصب اور معنی کے لحاظ سے ہمارے جو تقاضے ہیں ہم کو پتا ہو کہ ہم کو کیا کرنا ہے کیونکہ آج کے بہت سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نصورک اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کے نارے عشق کے نارے اور دن رات یہ ساری چیزیں آپ کے میلاد اور لیکن آپ کی حدیث سننا تک گوارہ نہیں ہوتی آپ کی لائی ہوئے دین آپ کا لایا ہوا یہ قرآن حدیث تو بعد کی بات ہے قرآن بھی اس کو پڑھنا تک اس کو سمجھنا تک گوارہ نہیں ہوتا بلکہ سمجھنے کے اس کو پڑھنے کے خلاف سازیں ہوتی ہیں تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے یہ تمہاری تمہارے یعنی کہ علم نہیں آ سکتا کہنے کا مقصد کہ یہ حقیقی طور پر یہ ہے فضالم و یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بیجے وہی کے ساتھ رسالت کے ساتھ اور رسول کے ساتھ ظلم تو اللہ موسر صاحب کہ مت ہے کہ ان رسول کے میں بھیجا ہوا ہوں میں رب العالمین جہانوں کی رب کی طرف سے خود اٹھ کر نہیں آ گیا میں جہانوں کی رب طرف سے, طرف سے بھیجا ہوں اور کوئی شک نہیں کہ آدمی جو بھیجا ہوا ہے میں ایک آدمی کو قاصد کو آپ کے پاس بھیج دوں جس کو عربی میں رسول کہتے ہیں آپ یہ نہیں دیکھیں کہ یہ قاصد کون ہے اس کی شخصیت کیا ہے آپ کیا دیکھیں گے کہ آیا کس کی طرف سے ہے آیا کس کی طرف سے اب ہمیشہ جو ہے وہ جو بھیجا ہوا قاصد ہے اس کی شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا دیکھا کس کو جاتا ہے کہ آیا کس کی طرف سے بھیجا اس کو کس نے ہے اگر فرض کرو کسی بڑے آدمی نے بھیجا ہے جس کے آپ کے دل میں بہت قدر منظرت ہے تو آپ اس آدمی کی عزت کرو گے اور اس کی لائی ہوئی بات کو بھی سنو گے اور فوری طور پر اس پر عمل کرو گے اور کسی اگر معمولی سے کسی آدمی نے کسی کو اٹھا کر بھیج دیا کہ جاؤ فلاں کو یہ پیغام دو تو ہاں بھی فلاں کی طرف سے آئے ہو آپ اس کی بات نہیں سنو گے فرض کرو لیکن کہنے تو یہاں پر رٹماتے کہ نے رسول کے بھیجا ہوا ہوں کہ لیکن کسی عام شخصیت کی ان عام ہستی کی طرف سے نہیں کہ ان کس کی طرف سے میرے رب العالمین جہاروں کے رب کی طرف سے تاکہ فرعون اس کی قوم کو پتہ ہو کہ یہ موسا کون ہے اس کی حقیقت کیا ہے مزید اپنی صداقت کو بیان کرنے کے لیے کیا فرماتے ہیں حقیقن علی اللہ, اللہ, اللہ حق حقیقن حق یہی بنتا ہے اور یعنی کہ میرے لیے لائق یہی ہے علی اللہ کو لال اللہ کے اللہ کے متعلق نہ بات کہوں الحق مگر سچ بات اب فرعن اس کی قوم نے اس کے سرداروں نے جب دیکھا کہ موسا شاید اپنی طرف سے جھوٹ بول رہا ہے یعنی کل ہماری گودوں پل کر ہمارے آدمی کو مار کر بھاگ گیا اور آج رسول نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو یعنی اپنی طرح سے رسول, رسول ہونے کا دعویٰ کرنے کا مانا کہ اپنا سکہ جمانا اپنا سکہ جمانا کہ میں بھی وہ عام آدمی نہیں رہا اب میں فلاں بن گیا ہوں ایسا بن گیا ہوں ہوتا ہے نا ایسا اور خصوصی طور پر جب یہ شخص ایسا ہو کہ جس کو آپ پہلے سے اچھی طرح جانتے ہوں یعنی فرض کرو آپ کا کو کوئی دوست ہی ہو کہ جس کے ساتھ آپ کے بچپن گزرا ہو اور آپ کا وہ بچپن میں آپ کے ساتھ دوستی رہی ہو اور پھر وہ ایک عرصے کے بعد فرض کرو آپ سے الگ رہا اور ایک عرصے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں فلا ہوتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے کیا کریں گے اس کا آگے سے مزاق اڑائیں گے تو, تو فلا آج تو اس طرح کے دعوے کر رہا ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو یہاں پر بھی وہ انداز کہ اور سورج شہرا جیسے بتایا نا کیلا تو مسا نے کہا اپنے نے مساء السلام کو تانا دیا کہ تو ہماری گودوں میں پل کر ہمارا آدمی بار مار کے باقی کے آج وصول ہونے کی باتیں کر رہا ہے تو موس اسلام نے اپنی صداقت کے بیان کرنے کے لیے ہم حقیق اََ الحق کہ حق یہی ہے میرے لائق یہی ہے اور سچ بات یہی ہے یعنی کہ حقیقت میں سچ بات یہی ہے حقیقت اور یعنی حق یہی ہے علی اللّہ کر اللہ کہ اللہ کے متعلق نہ کہوں اللہ الحق مگر سچی بات کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی طرف سے کوئی باتیں بنا کر آ گیا ہوں ایسی بات نہیں میں جو کچھ پیغام لے کر آیا ہوں رب کی طرف سے آیا ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں اور اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں میں خود اٹھ کر نہیں آ گیا تو یہ باتیں کیا؟ کرنے کا مقصد ان کو یہ ثابت کرنا ان کو اعتماد دلانا کہ واقعی میں اللہ کا نبی ہوں اور یہی چیز آپ سلسلم کی تھی آپ بھی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے آپ لوگوں سے کیا کہا کیا تم لوگوں نے مجھ سے کبھی جھوٹ جھوٹ سنا ہے میرے بارے میں کیا جانتے ہو پہلے اپنی صداقت کو ثابت کیا اور یہ دعوت کے میدان میں ہمیں یہاں پر ایک سبق ملتا ہے کہ اگر آدمی دائیں کسی لوگوں کو دعوت دینے جاتا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کو اپنی صداقت منوائے اپنی صداقت منوائے اپنے تعارف کروائے کہ میں کون ہوں یہاں پر بھی مصعلہ ان رسول رب العالمین اور اللہ کے جہان و رب کی طرف سے بھیجا ہوں اپنے تعارف کروائے اور تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا سابقہ قوم کے ساتھ کوئی متعلق واسطہ تھا کوئی ایسی چیز تھی تو اپنی صداقت کو منوائے کہ واقعی میں سچا ہوں کوئی جھوٹا نہیں ہوں کیونکہ جب تک فرض کرو میں آپ کو کوئی بات کہنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں آپ کی آپ کو میرے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے آپ میری بات کو یعنی کہ اپنے سننے کے لیے تیار نہیں ہو گے جب تک آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے اس لیے آپ صرف نے صفا پاڑی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنی صداقت منوائی کہ میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو کیا کبھی جھوٹ بولتے سنا ہے تو سبھی نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو جب ان سے یہ قرار کروا لیا تو پھر آگے پیغام دیا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں تم کو اللہ کے آداب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ تاکہ اگر تم یہ بات مانتے ہو کہ پہلے کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور یہی بات ہرقل جو شام کا بادشاہ تھا روم کا بادشاہ جب ابو سفیان سے اس کی بات چیت ہوئی تو اس نے کہا پوچھا ابو سفیان سے سوال کیا کیا یہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ اس ابو سفیان سے جب ہرقل کی ملاقات ہو یعنی کہ ابو سفیان کو بلکہ خود اس نے طلب کیا اور اس سے بات چیت کی یہ کس وقت کی بات ہے جب آپ نے اس کو خط بھیجا اسلام کی دعوی دیتے ہوئے تو ہرکل پوچھتا ہے کہ یہ نبی ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے کیا پہلے بھی کبھی اس نے کوئی دعویٰ کیا تھا یا اس کے خاندان میں سے اس کے بڑوں میں سے کبھی کسی نے, نے اس طرح کا دعویٰ کیا تھا تو وصفیہ نے کہا کہ ایسی بات تو نہیں ہے نہ اس کے خاندان نے کبھی کسی ایسا دعویٰ کیا تھا اور نہ کبھی خود اس نے جھوٹ بولا تھا نہ کبھی خود اس نے جھوٹ بولا ہے تو ہرکل نے کیا کہا کہ جس جو کبھی لوگوں کی بات میں کبھی جس نے جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا یعنی وہ عقلمند تھا اور واقعی ہی وہ اپنی تورات انجیل کا عالم تھا اگر چہ اس کے عقل جو ہے وہ صرف دنیا کی حد تک تھی اس کو دین کی طرف نہ لا سکی ہرقل کو تو کہنے کا مقصد اس نے اس چیز سے کیا اخرد کیا کہ جس نے کبھی لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا وہ کر ہے کہ اٹھ کر اللہ اللہ کے متعلق جھوٹ بولنا شروع کر دے اس کا معنی کہ واقع نبی وہ سچا ہے یہاں پر بھی صاحب کے ماتح ہیں حقیقن یعنی حق اور حقیقت یہی ہے سچ بات یہی ہے اللہ اللہ عقور اللہ کہ میں اللہ کے متعلق نہ کہوں الا الحق مگر سچی بات اور اللہ کے متعلق کہنے کا معنی کہ میں جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف اپنا رسول منسوب کر رہا ہوں رسول ہونے کے نسبت اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تو حق سچ بات یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف کوئی بات ایسی نہیں کہنا چاہتا جو سچ نہ ہو جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں قدجیتم بئی نتم رب یہ تو باتوں کی حد تک ہے باتوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ میں دلیل بھی لے کر آیا ہوں کھلی نشانی لے کر آیا ہوں جو میرے نبی رسول ہونے کی دلیل ہے اور بلکہ دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ جب موساء السلام نے فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے آگے سے جھٹ کہا کیا کہا کہ تو اگر رسول ہے تو پھر کوئی نشانی دکھا اگر تو رسول ہے تو ہمیں کوئی نشانی دکھا تجیعت کم بیہۃ مربیم یقیناً آیا تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے اور یہ بھی میرے رب رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں اپنی طرف سے وہ میرے نہیں ہے جس سے معلوم کیا ہوا کہ معجزاد اللہ کی طرف سے ملتے ہیں انبیاء اور رسول خود نہیں بنا لیتے خود ان کو نہیں لا سکتے اور نہ ہی اس طرح کرامتیں بھی ہم کو جو اللہ کے نیک بندوں اور اوریا کو ملتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں یہ نہیں کہ ولی بزرگ جو ہے اللہ کے نیک بندہ خود اپنی طرف سے کوئی کرامت بنا لے اس کو گھڑ لے تو اور یہ فرق ہے کرامت معوزے اور اس کے مقابلے میں شعبہ بازی جادو کے اندر کہ کرامت اور معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ جب دیتا ہے تو ملتا ہے جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ملتا ہے اور جس کو دیتا ہے اس کو ملتا ہے اور شوبدہ بازی جادو کیا ہوتا ہے کہ وہ جھلو ہوتا ہے جب بھی چاہے کو پھیر کے لوگوں کو دکھا دے کو شوبدابی کر کے دکھا دے کہ تو یہ فرق ہوتا ہے شوبدہ بازی اور اللہ کے اللہ کی طرف سے میرے معجزات اور کرامتوں کے اندر اس سے ہمیں ایک اور سبق ملا وہ کیا ہے کہ اگر تم کو جب بھی کچھ آئے کوئی جھرو پھیر کر کچھ چیز دکھا دے اس کو اس کیا ہوا کہ جادوگر ہے بے ایمان ہے یہ کو اللہ کی طرف سے کوئی چیز آپ کو نہیں دکھا رہا تو قدجی تو کم بھی بھائی تم رب میں تمہارے پاس تمہارے طرف کی طرف سے کھلی دری لے کر آیا ہوں فعرض میں آیا بنی اسرائیل عل پس بھیج میرے ساتھ بنی عیسا کو یہ جملہ کیا ہے یہ ہمیں ایک الگ سے کچھ چیز نظر آ رہی وہ کیا ہے کہ موس علیہ السلام کو اللہ نے بھیجنے کے دو مقصد دیے تھے ایک تو فرعون اس کو جا کر دعوت دینا اس کو کفر شرک سے نکال کر اس کو اللہ کی توحید سنانا اللہ کی معرفت اس کو دلانا اور بتانا کہ رب تو نہیں بلکہ آسمان زمین کا رب جو ہے وہ رب ہے ایک تو اس کو دعوت دینا اور دوسرا جو ان کا اہم مقصد تھا وہ بنی عیسائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلانا اور بنی عیسائیل کے حوالے سے ہم نے پہلے سے ذکر کیا کافی یعنی کہ اپنے پاروں کے پہلے پہلے کہ اصل بنی عیسائیل ان کا اصل ملک جو تھا فلسطین تھا شام تھا کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہے جو جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور جو اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو ان کے اصل وطن جو ہے وہ فلسطین تھا شام تھا لیکن یہاں سے جس طرح کے یوسف اسلام کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بکتے بکاتے وہاں مصر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر اس کے بعد آخر میں اپنے سارے بھائیوں کو اپنے ماں باپ کو بھی وہاں بلا لیتے ہیں اور وہیں پر پھر وہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں بنی صاحب یعنی قبو السلام خود بھی اور ان کے اولاد بھی وہیں پر یعنی کہ ان کی رہائش ہو جاتی ہے اور ایک عرصہ تک ان کی وہاں پر عزت و وقار رہا لیکن ایستا آہستہ وہاں کے مقامی قوم جو قبت تھے ان کا چونکہ غلبہ تھا <تصفح> تو وہ غالب آ اور پھر انہوں نے ان کو غلام بنا لیا بنی عیسائی کو اپنی غلامی میں لے لیا تو چنانچہ فراؤن اور اس سے پہلے بادشاہ بھی جو فرعون تھے وہ بنی عیسائی پر علم و سطم ڈھاتے ان کو اپنی غلامی میں رکھتے اور جو ان سے چاہتے کام لیتے تو محسوس السلام کا دوسرا بڑا مقصد جو تھا وہ بَنِ اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کی غلامی سے نکالنا ف تو نکال اس کے لیے کیا کہتے ہیں فعرس علم بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج یعنی اگر تو نہیں چاہتا ان کو یہاں پر رکھنا عزت کے ساتھ تو پھر ان کو یہاں سے ٹھیک ہے نکلنے دے تاکہ میں ان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں کسی اور جگہ پر چلے جائیں تو پھر ان کہتا ہے کال انکن تجیت آیت نے فتی بہا یہاں پر بھی جس طرح پہلے ذکر کیا یہاں پر وہی بات کہ اگر تو نشانی لے کو اپنے جیت ابھی آیت نے کوئی نشانی لے کر آیا ہے فتی بیاہا تو لاؤ پھر لاؤ اس کو دکھا ان کنتا مینا سوادقین اگر تو واقعی سچا ہے واقعی سچا ہے کہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے تو جو نشانی لے کر آیا پھر اللہ دکھا اب نشانی دکھاتے ہیں پھر القا آسا ہوں فلّہ کہ موس علیہ السلام نے ڈالا اپنا آسا اپنا ڈنڈا اپنی ڈاٹھی اور یہ آسا ڈنڈا کون سا تھا کہ وہی ڈنڈا ہے جس کا صورت تعہٰ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے صورت میں بڑے پیارے انداز سے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے مدین سے مصر کی طرف واپس تو دور رات کے یعنی کہ رات میں سردی بھی تھی اندھیرا بھی تھا رستہ معلوم نہیں تھا تو دور دیکھتے ہیں کہ جس طرح آگ ہوتی ہے کہتے ہیں میں وہ آگ کے پاس جاتا ہوں ایک تو آگ لے کے آتا ہوں تاکہ کو تھوڑا یعنی کہ سردی سے بچ بچ سکے اور دوسرا آگ آگ کے پاس کوئی لوگ ہوں گے ان سے پوچھتا ہوں کہ راستہ کہاں پر ہے تو جب اس طرف جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تو مقدس وادی طبا میں ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے ان کو رسالت اور نواع دیتا ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے ما دب امی نہیں کہ یا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو موسا سماتے کہ یہ آسا ہے یہ آسا ہے کہ میرا ڈنڈا ہے تو اسے کیا کرتا ہوں بکریوں کو ہانکتا ہوں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس پر ٹیک لگاتا ہوں مختلف سے لیتا ہوں جو کہ چرواہوں کے کام ہوتے ہیں تو اللہ نمایا کہ اس کو ڈال اس کو پھینک درا تو جو پھینکا تو وہ بھاگتا ہوا بن گیا اور موسا سام ڈر گیا بات فتی طور پر یہ چیز ہے <تصال> تو اللہ کے کہ اس کو پکڑو جیسے پکڑو گے تو اپنی سانپ کا حالت وہی ڈنڈا بن جائے گا تو اللہ کہ ایک نشانی تمہارے پاس یہ ہے ایک نشانی تمہارے پاس یہ ڈنڈے کی نشانی آسا کی نشانی ہے کہ پھینکو گے تو سانپ بن جائے گا پکڑو گے تو ڈنڈا واپس لوٹ گا اور دوسری نشانی کیا دی تھی ادکھلی فی جیبک اپنی بغل میں اپنا ہاتھ ڈالو تو بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالو گے تو کیا ہوگا چمکتا ہوگا روشن ہوگا لیکن وہ چمک اور روشن یہ نہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چہرہ سفید ہوتا ہے لیکن کس چیز سے ہاں کس چیز سے ہوتا ہے وہ جس کو ہمارے ہاں پھلکیری کہتے ہیں کوڑ سے وہ بیماری ہوتی ہے نا کہ جس سے بال اوقات چہرہ جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے تو اس لیے بعض اوقات جسم یا کوئی جسم کی کوئی جگہ سفید تو ہو جاتی ہے لیکن وہ حقیقی اور فطری طور پر اسفید نہیں ہوتی بلکہ بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ ویسے سفید نہیں ہے یہ بیماری کی وجہ سے سفید ہے تو اسی طرح من غیر رسو بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی تکلیف کے تو یہ دو موجودات اللہ دیے تھے ان کو تو اللہ مات ف ہو اب انہوں نے اپنا ڈنڈا ڈالا فع تو ادا جو یہاں پر جو اس ادا کو کہتے ہیں ادا الفجا عیا کے معنی اچانک کہ اچانک وہ کیا ہو گیا فائدہ اچانک وہ بن گیا صوبان صوبان کہتے ہیں بڑے سانپ کو اور جو نر سانپ ہو میل سانپ جو ہوتا ہے اس کو سوبان کہا جاتا ہے اور بڑے سانپ کو چھوٹے موٹے سانپ کو صوبان نہیں کہتے اژدہا جس کو اژدہ بولتے ہیں تو صوبان مبین مبین کے معنی کھلے طور پر واضح کھلے یعنی کہ یعنی کہ کوئی وہم تھا کوئی تخیل تھا بلکہ کھلے انداز سے اور بہت بڑا سانپ بن گیا اس بہت بڑے سانپ ہونے کی اگرچہ وہ قرآن و حدیث میں اس کا بیان نہیں ہے لیکن اتنا اتنا ہی ہے کہ بہت بڑا سانپ تھا کہ جس سے ان کے اوپر جو ہے دہشت اور خوف تاری ہوا لیکن عیسائی روایتوں میں اس کی کافی تفصیلات آتی ہیں کہ وہ سانپ کتنا بڑا تھا اور کس انداز سے وہ سانپ جب بنا تو پھر کی طرف بھاگا اپنا منہ کھول کر اور تو خیر یوں بھی ہے لیکن قرآن و حدیث میں صرف یہی یہ آتا ہے کہ صوبان وہ سانپ بنا لیکن مبین کھلے طور پر یعنی بہت بڑا سانپ بن گیا ونز آیادہ ایک نشانی یہ تھی بڑا سام بننے کی ونزا انہوں نے نکالا یعنی کہاں سے نکالا اپنے بغل سے ہاتھ نکالا فائدہ پس جب وہ ہو چکا تھا بیضا سفید یعنی روشن تھا لن دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں کو وہ روشن سفید نظر آ رہا تھا کہ وہی ہاتھ جو جس کی پہلے عام رنگت تھی وہ جب بغل سے نکالتے تو سفید روشن چمکتا ہوا ہوتا اور یہ بھی دوسری ان کی نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو دی تھی اور اسی طرح کی نشانی رسول اللہ علیہ صلام نے ایک صحابی کو دی ایک صحابی اپنی قوم کی طرف آپ کے پاس آئے اسلام لے کے اسلام قبول کیا تو آپ نے اس کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے تو نشانی اس کی کیا تھی کہ اس کے انگوٹھے میں نور اور روشنی اس کے انگوٹھے میں نور اور روشنی پیدا ہوتی تو جو اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلیم کی طرف سے بھیجا ہوا رسو یعنی کہ آپ کا قاصد ہے اور واقعی آپ سے تعلیمات لے کر آ رہا ہے <اس> تو فام یہاں وہ نظر آیادہ ہوں اس نے اپنا ہاتھ نکالا بغل سے موسا اسلام نے فائدہ ہی اب جب فیصد چمکتا ہوا تھا نادرین دیکھنے والوں کو کار مل امن قوم فراؤن تو کہا سرداروں نے فراؤن کی قوم میں سے ان انہ ساحر عالیم کہ یہ تو جادوگر ہے ساہر ہے جادوگر ہے علیم بڑا کوئی جاننے والا بڑا ماہر بڑا کوئی دانا عقلمند جو جادوگر ہے کوئی ماہر جادوگر ہے کہ جو تم کو اس طرح کا جادو کر کے دکھا رہا ہے اَن مِنْ کہ جو چاہتا ہے تم کو تمہاری سرزمین سے نکالنا <coughs> اور سرزمین سے نکالنے کا معنی تو تمہارے اقتدار پر قبضہ کرنا تمہاری حکومت چھیننا کہ جادوگر ہے کہ جو اپنے جادو کی طاقت پر اس کے زور پر اس کے زور سے تمہیں تمہاری حکومت تم سے چھین کر تمہارے اقتدار تم سے لے کر تم اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور یہ ہر زمانے کے مشرق و کافروں کا ان کا انداز رہا ہے چاہے وہ نبیوں اور رسولوں کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو ہر زمانے کے مشرق بے ایمان دنیا دار بلکہ ہم کہیں گے جو بھی دنیا دار ہیں چاہے وہ کھلے مشرق ہوں یا جیسے بھی ہوں